الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحم الباشہ صبح باقی تمام سامعین فلن گرامی برادران سب کو شموسن بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوشری میں پانچ سو سینتالیس ابلیغ ایک سوس انانوے ہے ایک نوے تو پانچ سو سینتالیس دعو شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو ننانوے جی یہ جو ہے کم نوے جو ہے یہ اوراد فتح کی تشہیر میں اولاد فتح کی تشدد میں, میں ابھی ہم اس میں آسماں یا اعظم ننانوے آسماں کے جو ہے توضیحات میں شروع ہیں اور اس میں جو اللہ کے بارے میں مختلف توضیحات دی دیا کل کے درخت میں جو ہے کو اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ کی خصوصی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے اس کے فیوزات مجموعی طور پر آسماء الحسنہ کو تین حصوں میں تاثم کیا کرتے درد میں کہ آسمۂ جلالی آسمۂ چہ کمالی اور آسمۂ چمالی اور ان سے کیسے جو جب یہ آسماء عجمیات تدبر کرنے لگتے ہیں تو کیسے ان سے فیض حاصل کرنا ہے یہ مختصر توضیع کا آؤں کو دے دیا ہاں جی آج جو ہے پھر اسی تمام مجموعی طور پر آسما الحسنہ سے فیض حاصل کرنے کے حوالے سے ان سے کیسے فیض حاصل کریں گے اس سلسلے میں بھی کچھ گوتگو ہیں آج کے دن یہ درج طالباً تمام اسمال حوصنات سے متعلق ہے تمام اسمال حسنا سے آپ فیض حاصل کرنا چاہیں تو جو ہے اسمع الحسن کی کتابوں میں اس سلسلے میں کچھ رہنمائی ہے جن سے علماء نے فیض حاصل کیا علیہ کے علماء نے تو میں وہ بھی فائدہ کے لیے یہاں پر نقل کر رہا ہوں تو عصماء کے چند فوائد کے علمان سے ہاں جی آج کے درس میں تو اللہ تعالیٰ کے آسمائی مبارکہ جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے آسما مبارکہ دعا اور دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے مختلف مرادوں کے حصول کے لیے نہایت حضود اثر ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے عسمۂ مبارکہ دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے مختلف مرادوں کے حصول کے لیے نہایت ضرور اثر ہے جب بندہ اپنی حاجت سے مربوط جو ہے اسما الحسن سے اللہ کو پکاریں پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں تو اللہ فراً جو ہے اس کی حاجت پورا کر لیتے ہیں اس کی مشکلات دور کر دیتے ہیں تو اس کی ایک ظاہری وجہ کہ اللہ تعالی جو ہے اسمال حصنا سے جب اللہ کو پکارتے ہیں اس کو بشلا قرار دیکھے تو اللہ جو ہے اس کے دعاؤں کی قبولیت میں اس کا بہت زود اثر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا اور التجا کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ اللہ ویار ویار کے آسما اور کو وسیلہ پرا دیتے ہوئے اللہ عرمن الرحیم کے خیر ہاں ان آسما کو پہلے ذکر کر کے جو ہے جب بندہ اپنے رب سے دعا اور التجا کرے گا تو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے حتہ ہماری وارثی زبان میں تو کہا ہاں ہا جی ہزار پر خشن اور چکچن صرف ایک ماں کی محبت سے زیادہ نہیں ہے ایک مانگ سے زیادہ جو ہے بلکہ ہزار ماں ان کی شفقت کو جمع کریں تو اللہ اس سے بھی زیادہ شفیق شفیقتر ہے دوبارہ ادھر جو ہے خطاب میں علماء نے جو لکھا وہ یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی مانگ سے بھی زیادہ شفیق ہے تو جب مانچ بھی زیادہ شفیق ہے تو یقیناً اس کی پکار پر ضرور اللہ توجہ فرمائے گا جب اللہ تعالیٰ مانس بھی زیادہ بندے پر شفیق ہے تو بندہ جب اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے ضرور اس بندے کی پکار پہ توجہ فرمائے گا ہاں جی اس لیے جو ہے ان آسما الحسنہ کی افادیت سے ہاں جی اچھا توجہ فرمائے اور اسے کسی بھی مشکل اور مصیبت سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کو وص اللہ کے اللہ کو پکارے گا تو جس طرح ماں کو پکارنے سے فوراً جو ہے توجہ کر لیتے ہیں بچے کی طرح تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو یقیناً اس کی پکار پر اللہ ضرور توجہ فرمائے گا اور اسے کسی بھی مشکل اور مصیبت سے نکالنے میں اللہ دیر نہیں کرے گا کیونکہ اس کے لیے کوئی دیر کا مسئلہ ہی نہیں اس لیے ان اسماع الحسنہ کی افادیت سے انکار ممکن نہیں یعنی ان اسماعال حصلہ کی افادیت سے فائدے سے انکار ممکن نہیں ہے اور ضرور ہمیں جب ان کے وصلے سے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالی ضرور جو ہے بندے کو نوازے گا اب علماء کرام اور اللہ نے جو ان حسنہ سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں ترکت کے عزغان سوخی عزغان نے اس سلسلے میں اپنے مجاد پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ اسما الحسن کو اس سے سوادہ کریں اپنے حاجات کے لیے تو کیسے ان کو استعمال کریں ہاں ان کو استعمال کے کی طریقہ کیا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کا کی طریقہ کیا ہے اس سلسلے میں مختلف انہوں نے اپنے تجربات گرکے ہیں تو فرماتے ہیں ان آسما کو پڑھنے کا طریقہ ہاں جی کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے ایک یہ فرمایا ہے کہ ان آسما کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں علی فلام یعنی ال کے ساتھ بغیر حارفا کے پڑھا جائے ایک طرقہ یہ ہے یعنی حر جیسے الرحیم ہے اس پر الداخلِ العلام ہاں جی تو اس کو الرحیم پڑھیں رحمٰن ہے الرحمن پڑھیں غفور اور غفور پڑھیں یعنی ال کے ساتھ جو ہے یاد داخل کے بغیر ہی ہاں جی تو یا داخل کے ال کے ساتھ پڑھا جائے ایک یہ ہے یعنی ال کے ساتھ بغیر کے یا حرفا اس میں داخل, داخل کیے بغیر ال کے ساتھ پڑھا جائے مثلاً الرحمن الرحیم ہاں جی الغور الشکر اس طرح کر کے الودنی کر کے پڑھا جائے آخر تک ایک طرح یہ ال کے ساتھ پڑھا جائے دوسرا ترقہ یہ حرف ندا حرف کے ساتھ پڑھا جائے جیسے ہمارے جو دعوت شریف اورات ہیں صبح کی اوراد فاتحہ میں یا حرف ندا کے ساتھ ہیں تو یا ارشندہ پکارنے والے حرف کے ساتھ پڑھا جائے مثلا یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ ہاں یا مالک الملک یا ذلجلال والام کہہ کے حرف یا کو ہر اسم کے شروع میں لے آئیں اور یہ عربی ادب کا قاعدہ ہے جب یا حرف ارشندہ لیں گے تو ال نہیں آتا یہ دونوں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے صرف لفظ اللہ میں ایک ساتھ آتا ہے باقی تمام اصما میں یا الرحمان پڑھیں گے یا یا رحمانو پڑھیں گے الرحیم پڑھیں یہ بھی درست ہے یا یا رحیم پڑھیں یہ بھی درست ہے ہاں جی دو دو یا الرحیم پڑھنا درست نہیں ہے دو طرقہ یا القلام کے ساتھ پڑھیں الرحمن الرحیم و الملک القدول یا یا داخل کر کے, کے حر خلیدہ دا داخل کر کے, کے پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا یاض جلال کرام اس طرح سے آپ پڑھیں ہاں جی ایک طرقہ یہ ہے ہر اسم کو یا کے اب آپ کی مرضی سارے اظمال خوشنہ کو اس طرح پڑھیں یا ایک مخصوص جسم جس کو جو آپ نجی سفید حاصل کرنا ہے اسی کو یا کے ساتھ استعمال کریں مثلا یا رحیم یا رحیم یا رحیم آپ نے وضفہ کرنا ہے یا غفور یا غفور یا غفر آپ نے وضفہ کرنا ہے تو یا کے ساتھ کریں یا یا کے بغیر الرحیم ہُ الرحیم الرحیم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمٰن الرحمٰن کیا کہ پڑھیں دونوں طرق ہیں تیسرا ترکہ فرماتی ہیں ہر اسم کے ساتھ اسم ذات اللہ ملا کر پڑا جائے یعنی ہر اسم کے ساتھ اسم ذات اللہ کو ملا کر پڑا جائے لفظ اللہ کو پہلے پڑھیں پھر اس کو پڑھیں یا اسم کو, اس کو پہلے پڑھیں اللہ کو اس کے بعد پڑھیں یعنی لفظ اللہ کے ساتھ ہر اسم کو ملا کر پڑھیں ایک تیسرا ترقہ یہ ہے ہر اسم کے ساتھ اسم میں ذات یعنی اللہ ملا کر پڑا جائے مث اللہ الرحمٰن اللہ رحیم اللہ الرحمٰن اللہ الرحیم یا یا یا اللہ یا رحمٰن یا اللہ یا رحمن یعنی عبلام کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں دونوں طرفہ یعنی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا غافور احساس بھی پڑھ سکتے ہیں تو یا لہٰذے یا کے بغیر اللہ الرحمن اللہ الرحیم کر کے بھی آخر تک پڑھ سکے ہر اسم کو یا کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں یا حرف نظا کے ساتھ یا عرص کے ساتھ دونوں طرف صحیح تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا ہر اسم کے ساتھ اسم ذات اللہ ملا کر پڑھا جائے مثلا اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ السّمد اللہ القدس پھر ہم یا ہر کے ساتھ یا اللہ ہویا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ ہویا سمدو یا اللہ ہو دو طرح پڑھیں پھر فرماتے ہیں یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے یعنی لفظ اللہ کو ساتھ ساتھ دیکھو اللہ کو ملا کر پڑھیں ہر اللہ کے صبح جو ہے اس میں ذات کے ساتھ ملا ملا کر پڑھیں متیں زیادہ مؤثر ہے اس سے دعائیں قبولیت زیادہ ہوتی ہے اس سے جابت کے مقام پہ زیادہ پہنچتی ہیں تو یہ ایک تیسرا طرح ہاں جی بعض علماء کا کہنا ہے کہ دن کے وقت علام کے ساتھ پڑھیں مثلا الرحمٰن پڑھیں دن کے ساتھ جب اس ماں کا وزد کریں تو الرحمن الرحیم و الملک القدوس اس طرح پڑھیں اور رات کے وقت حرف ندا کے ساتھ مثلا یا رحمانو یا رحیم یا غفور یا شکر کر کے پڑھنا زیادہ مفید ہے ذاتی تجربہ ہے یہاں پہ عمر سے کوئی حادیث تو نقل نہیں کریں اور یامہ سے ہے کہ یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے جس طرح انہوں نے فیض حاصل کرنے کی کوشش کیا اللہ والوں نے تو اس طرح جو ہے ان آصماء الحسنہ کو پوری آصما الحسنہ کو سے فیض حاصل کرنے کا ان کو پڑھنے کا چار طرقہ بتایا ٹھیک ہے جی ان چاروں طرقوں میں سے جو بھی آپ کو یا, یا لگے یام کے ساتھ اللّہ الرحمٰن الرحیم کر کے پڑھیں یا ندا کے ساتھ پڑھیں ہاں جی جیسے یا رحمان یا رحیم پڑھیں تیسرا جو ہے ہر ہر صفات کو ہر اسم کو اس میں اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں یہ اللہ الرحمن اللہ الرحیم یا،, یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحم اس طرح اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے آسما کو ملا ملا کے پڑھیں کہا یہ زیادہ مؤثر ہے چوتھا درگاہ بتایا باسلما کے نئے دن کے بعد علیہ السلام کے ساتھ پڑھیں الرحمن الرحیم الملک القدو رات کو یا رحمان یا رحیم یا, رحم، یا ملک یا القدال اس طرح پڑھنا زیادہ مفید ہے یہ ایک بار ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے کتاب خصوصیات اعظم الحسنہ کے صفحہ نمبر چھبیس پہ ان آسما سے جو ہے فیض حاصل کرنے کے مجالب عمل وہ آپ نے بتا رہے ہیں ماتین چالیس دن تک چالیس دن تک فجر ظہر اور عشا فجر سبق نماز ظہر نماز عیشہ کے بعد تمام آسم الحسنہ یعنی 99 ناموں کو آداب و شرائط کے ساتھ یعنی باوجود ہو کے قبل رخ ہو کے پڑھیں اور پھر جب جب تک یہ جو ہے چالیس دن تک پڑھیں نا تو جو ہے یہ آداب و شرائط کے ساتھ پڑھیں ان ایام میں ہاں جی قلت تام رکھے اور ان ایام میں جو کھانا کم سے کم کھائے حتٰ لکھا ہے صرف جو کی روٹی کھائے صرف روٹی کھائے جو تلتغ نے روٹی نہ تو یہ صرف روٹی کھائے جو کی روٹی کھائے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کل ملنا اور گفتگو غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں تو ہیں اگر اس طرح چالیس دن تک ان آسماں کا اس طرح ول کیا یعنی چالیس دن تک فجر زور اور عشاء کے بعد تمام آسمانوسنا کو آداب و شرحت کے ساتھ یعنی ایک دفعہ پڑھیں تو اور ان ایام میں قلت رکھیں کم سے کم کھائیں صرف جو کی روٹی کھائیں تو لوگوں کے ساتھ اختلاط اور گفتگو سے پرہیز کریں لوگوں کے ساتھ گل ملنا اور زیادہ باتیں کرنا اس نہ کریں تو ان اللہ عجیب آثار ظاہر ہوں گے فرماتے ہیں عجیب آثار ظاہر ہوں گے لیکن فرماتے ہیں مگر ان آثار کا کسی کے سامنے ہرگز اظہار نہ کرے تو کریں گے تو پھر اس فیض سے دوبارہ محروم ہو جائے گا فرماتے, ہیں فرماتے ہیں ان آثار کا کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے ایک فیض یہ دوسرا فیض تو یہ لکھا ہے ایک مجرب عمل کہ تمام آسماں کو نامی آسماں کو اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس بار پڑے ہمام آسما کو اکتالیس دن تک اکتالیس بار پڑھیں تو انشاءاللہ شاء قلوب اور تصربات ظاہری و باطنی حاصل ہوں گے کش قلوب قلوص بنا کیا ہے دوسروں کے دل میں کیا سوچتے ہیں کیا بات رقبافی رکھ رکھا ہے وہ جاننے لگیں گے اور تصربات ظاہری و باطنی حاصل ہوں گے یعنی اس سے کرامات ظاہر ہوں گے یعنی ظاہری و باطنی تصربات سے بنا تو اسے کرامات ظاہر ہوں گے یہ فرماتے ہیں تمام آسماں کو روزانہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھیں تیسرا فائدہ لکھا ہے ہر نماز کے بعد تمام آسماں ایک بار پڑھیں ہر نماز کے بعد یعنی تمام آسماں ایک بار پڑھے نانوے آسماں جبکہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن جو ہے یعنی جمعہ کی نماز کے علاوہ اس کے علاوہ فجر یا نماز جمعہ کے بعد یا فجر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد اکیس بار پڑھے جمعہ کے دن جو اکیس بار پڑے اور اس کا ہمیشہ معمول رکھے اور یہی ہمیشہ کرتے رہیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اور جمعہ کے دن جمعہ